الحمد للہ اللہ اچھا جی بہت آسان سا سبق آج اور بہت سمپل سا ہے اس لیے ہمیں گے اچھا الحمد للہ الحمد للہ على سید الرسول وخاتم الرابع و اسم مدعوب بحرف مقام چار جگہ آپ کو بتائی تھی کہ جہاں پر کیا ہے خیل حضف ہو جاتا ہے ان میں سے چوتھی اور آخری جگہ اور مقام جو ہے وہ کیا ہے منادا کیا ہے کہ اس کے فعل یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ ایک اصلن مقدر ہوتا ہے اس سبق کے اندر سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے چند اصطلاحات ایک ہوتا ہے منادی ایک ہوتا ہے منادا اور ایک ہے حرف ندار منادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو ٹھیک ہے منادی آواز دینے والے کو جو آواز دے رہا ہے ٹھیک اور منادا جس کو آواز دی جاتی ہے منادی اس میں فائل کا سیغا ہے انسان یوں سمجھے اور منادا اس میں مفول کا سیگا ہے جس کا مطلب کہ جس کو آواز دی گئی اور حرف ندا کہ جس کے ذریعے سے آواز دی جائے ٹھیک ہے میں مثلا رول نمبر تین کو آواز دے رہا ہوں کہ کلاس کا وقت ہو چکا ہے تو میں ہو گیا منادی اور رول نمبر تین ہو گئے منادا اور جس الف جن الفاظ کے ساتھ میں نے کہا یا جو لفظ میں نے استعمال کیا یا حرف ندا وغیرہ تو یہ کیا ہوں گے حروف ندا جی اب ایسا ہوتا ہے کہ حرف ندا کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے مثلا یا آپ یا د اب یا آب د اس میں یا حرف ندا کے ذریعے سے پکارا گیا ہے عبد اللہ کو عبداللہ اب اس کا مطلب یہ یہاں پر فعل محظوف ہے عبداللہ کا وہ کیا ہے ائی ادعو عبد اللہ یعنی میں عبداللہ کو بلا رہا ہوں یا نا ائی ادعو عبد اللہ اد ابد کہ میں عبداللہ کو بلا رہا ہوں تو یہاں پر فعل کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اور اس کی جگہ پر اس کا قائم مقام کیا ہے اس کے نائب اور اس کے خلیفہ کو یا کو رکھ دیا جاتا ہے جو قرینہ ہے بات کا یہاں پر کیا ہے فیل محضوف ہے کہا یہی تھا کہ جہاں پر فیل کو حضف کرتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے جی تو پھر ہیں وہ پانچ ہیں یا آیا حیاء آئی حمزہ ایا حیا میں چلیں گے تو پڑھیں گے پھر اس کے بعد منادا کی چند قسمیں سب سے پہلی قسم جو منادا کی ہے کہ وہ ہے مفرد منادا کیا ہو مفرد مفرد مارفہ ہو لیکن یاد رکھیں کہ مفرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم مفرد تسلی جمع کہتے ہیں مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مذاق بھی نہ ہو اور مشابہ مذاق بھی نہ ہو یعنی منادع ایسا اسم ہو کہ جب کسی دوسرے کی طرف مذاق بھی نہ ہو اور مشابہ مذاق بھی نہ ہو ایسا منادع ہو اور وہ معرفہ ہو تو وہ ہمیشہ مضموم ہی ہوگا ضمہ مبنی پر ضم ہوگا بس زمہ کی پھر تین صورتیں ہیں آپ کو پتہ ہے ایک عراب الحرکت ہوتا, ہوتا ہے اور ایک عراب الحرف ہوتا ہے زما اگر عراب الحرکت کی صورت میں ہوگا تو پیش ہی وہی زمہ ہی ہوگا اور علیف تصنی کی صورت میں علیف ہوگا جمع کی صورت میں وہ ہوگا تو مفرت معرفا ہو تو مبنی اعلی ضم ٹھیک ہے جی ایک قسم منادا کی یہ ہے مفرد معرفہ مبنی اعلی زم ہوگا اچھا جی منادا جو ہے وہ مجرور ہوگا جبکہ اس پر لام استغاثہ داخل ہو جائے منادا مستغاث باللام دوسری صورت میں بتاتا ہوں وہ ابھی آئی نہیں ہے جب منادا مشابہ مضاف آگے آ رہا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا صرف کہ منادا کیا منادہ ہو مفرد ہو مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف بھی نہ ہو مشابہ مضاف بھی نہ ہو مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی اعلیٰ ضم ہوگا جیسے یاد زید ہو ٹھیک ہے اب یا زیدو جو ہے وہ زید کسی کی طرف مضاف نہیں ہے اور زید معرفہ بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یا زئی دانے اور یا زئی یا زیدو مفرد ہے اس طرح یا زئی دان یا دان تسنیا ہے اس میں الف ہے اور یا زئی میں واو ہے جمع کا تو یہ سارے کے سارے تینوں کے تینوں مرفوع ہے لیکن مفرد سے میں نے کہا اب یہ نہ سمجھے کہ مفرد سے مراد مفردی ہوگا کہ وہ تسنیا جمع نہیں ہوگا اللہ کے یاز دان یہ بھی مفرد معرفہ ہے یا زیدنہ یہ بھی مفرت مارکا تو ہم نے مفرد کی تاریخ کیا کی وہ مضاف یا مشابہ مذاف نہ ہو ٹھیک ہے جی دوسری صورت جو منادے کی ہے وہ ہے منادا مستغاز بلام یہاں پر بھی آپ تین سمجھ لیں کسی چیز کی ایک ہوتا ہے مستغاز ایک ہوتا ہے مستغیز اور ایک ہوتا ہے مستغاز لہو استغ استغاز کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا ٹھیک ہے یا آپ نے بھی سنا ہوگا وہی غور से مدد سے استغاثہ کس کو کہتے ہیں مدد طلب کرنا اشتغاث باب استفال ویسے بھی طلب کے لیے آتا ہے تو استغاث اس کیا کرنا مدد طلب کرنا اب مستغیص اس میں فائل کا سیگا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنے والا مستغاز مستقاص جس سے مدد طلب کی جائے اور مستع لہو جس کے لیے مدد طلب کی جائے ٹھیک ہے جی مثلاً میں آپ کی معلمہ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں ٹھیک ہے جی رول نمبر پانچ کے ساتھ رول نمبر تین کے ساتھ کیا کریں تعاون کریں تو میں ہو گیا مستویز مدد طلب کر رہا ہوں ان کی پڑھائی میں مدد کی جائے میں ہو گیا مستویز اور یہ ہو گئے مستغاز اور آپ ہو گئے رول نمبر تین اور رول نمبر پانچ مست لہو جن کے لیے مدد طلب کی جائے کوئی آدمی مظلوم ہے اس کے بارے میں کسی کو کہا کہ دی آپ اس کی مدد کر دیں تو کہنے والا مستقص جس کو کہا گیا ہے وہ مستغذ اور جس کے لیے کہا گیا وہ مستغاز لہو جی تو اس طرح منادا مست باللام تو لام جب لام استغاثہ داخل ہوتا ہے تو اس پر بھی کیا ہوگا اس کے بعد جیسم آئے گا وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا منادا اس صورت میں منادا مستقاض بلام جب ہو تو وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا یعنی منادا پر جام جب لام استغاثہ داخل ہوگا وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا لام استغاثہ ہمیشہ مفتوح ہوتا اس پر زبر ہوتی ہے جی مس انہوں نے اس کی مثال دی ہے یا لزعید یا لزیدن تو یہ زیدن کیا ہے مستغاز مستقاص بلام تو یہ منادا مستغذ باللام کی مثال ہے یا لزیدن دو صورتیں ہوگی ایک منادا معرفہ مبنی منادا مفرد معرفہ ہو تو اس کے عراب کیا ہوگا مبنی آلف زم ضمہ کی پھر تین صورتیں ہیں. زما کی صورت میں یعنی رفع کی صورت میں یا اور ضمہ پیش کی صورت میں الف کی صورت میں یا واؤ کی صورت میں دوسرا دوسری قسم ہے منادا مستغاز باللام. ٹھیک ہے جی اسی صورت ہے منادا مستغاز بالالف نہیں نہیں کئی وائی نہیں ہے جیسے یاد ہے اس کو لام استغاثہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی زید کی مدد کی جائے بس یا قوم کو کہا گیا کہ زید کی مدد کرو یا نمبر چار پہ ہے منادا مستغاز بالالف علیف بالالف الف کے ذریعے سے یعنی اس کو یعنی اس کی کیا ہے الف لایا جاتا ہے بس باقی کوئی فرق نہیں ہے یہ مستقز بل کہہ دیتے ہیں اس کو جیسے یا زئی ہو یعنی یا زئی دا ہو ٹھیک اور یہ جو منادا مستغاث بل ہے یہ کیا ہوگا منصوب ہوگا ٹھیک ہے جی منادا مستقب بل کیا ہوگا منصوب ہوگا منسوب ہے ہوگا منصوب. مفتوح, مفتوح. اس پر فتحدہ اللہ جی اس کے بعد منسوب کی تین صورتیں ہیں منادا مذاف ہو منادا مشابہ مذاف ہو یا نقرا غیر معینہ ہو ان تین صورتوں میں کیا ہوگا منادا منصوب ہوگا کون کون سی صورتوں میں منادا مذاف ہو جی جی بتائیے ہم مفتو ہو گئے میں نے کہا کہ جو مستغاث باللام ہوگا نا وہ تو مجرور ہوگا اور جو مستغاث بل ہے وہ مفتو ہوگا اس پر فتح آئے گا اس کی مثال جیسے یا اور مستقز کی مثال جو ہے وہ کیا ہے یا لذ وہ مجرور ہوگا ٹھیک ہے مستغاز بلام ہوگا تو وہ کیا ہے مجرور ہوگا جیسے یا لذیذ اور اگر منادا مستحق اصفل علیف ہو تو وہ مفتوح ہوگا جیسے یا مستہ جس اگر آپ کو سمجھ میں آ اب اس کے بعد منادع منصوب کی تین صورتیں بتاتے ہیں منادا مضاف ہو منادا مشابہ بالمضاف ہو یا منادا نکرا غیر معینہ ہو ان, صورت ان تین صورت میں کیا ہوگا منادا ہمیشہ منصوب ہوگا مضاف تو آپ لوگ جانتے ہیں جیسے یا غلام ٹھیک ہے غلام مضاف ہے مزاف علیہ مشاب مضاف کس کو بولتے ہیں مشابہ مضاف اس کو کہتے ہیں دیکھو مضاف کیا ہوتا ہے مضاف کا ترجمہ مضاف کا مطلب اس وقت تک واضح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ مضاف علے نہ مل جائے ٹھیک ہے نا آپ کہیں یا غلام اے غلام اس کا غلام یعنی بات یا غلام اس زید کے غلام تو غلام سمجھنے میں اپنے مطلب پورا ہونے میں یہ کیا ہے زید کا محتاج ہے اس وقت تک بات پوری نہیں ہوتی جب تک اس مضاف علیہ کو نہ ملایا جائے اسی طرح ایک ہوتا ہے مشابہ مضاف کہ کوئی اسم وہ دوسری کی طرف حقیقت مضاف تو نہیں ہوتا لیکن اپنے معنی کے سمجھنے میں وہ کیا ہے کسی دوسرے اسم کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی سمجھنے میں وہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اس کو مشابہ مضاف کہہ دیتے ہیں کیوںکہ مذاف جب مضاف اللہ کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی ایک اسم اپنے معنی اور مطلب سمجھنے میں دوسری اسم کا محتاج ہو تو اس کو مشابہ مضاف کہہ دیتے ہیں جیسے یا توان جبلن یا تو ظاہر ہونے والے کہاں سے ظاہر ہونے والے آسمان سے ظاہر ہونے والے افق سے ظاہر ہونے والے کہاں سے ظاہر ہونے والے گھر سے باہر نکلنے والے تو یا توان جبلن یہ پہاڑ سے ظاہر ہونے والے اب کیا ہے مانا تعم ہو گیا اب توال محتاج تھا اپنے مانا سمجھنے میں کس کا جبلن کا تو یہ ہے مشابہ مذاف یا کوئی بھی اسم جب دوسری اسم کہ ملائے بغیر اس کا معنی تعمیر نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مشابہ مضاف ہوتا ہے آئی بات سمجھ مشابہ مضاف کی جی منادا مضاف ہو تب بھی منسوب ہوگا جیسے یا غلام زیدن یا, یا عبداللہ اس کی مز... مثال لے لو مشابہ مضاف جیسے یا جبلن دیکھو منادا کیونکہ مشابہ مضاف ہے تو یہ منصوب تیسری مثال تیسری کہ جو نکرہ غیر معینہ کی مثال ہو کہ جب کوئی اندھا آدمی کہ یا رجولن خوش بھیا جی یو رجول تو نظر نہیں آ رہا وہ تو ویسے ہی آوازیں لگا رہے آدمی کوئی بھی ہے میرا کوئی ہاتھ پکڑ لو تو یا رجولن نکرہ ہے لیکن غیر معینہ کوئی بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے میرا ہاتھ پکڑے تو نکرہ غیر معینہ اس کی مثال یا رجولن خوش بے ٹھیک جی اس کے بعد آخر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں اوپر ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مفرت معرف ہو تو مبنی اعلی ہوگا منادا مفرت معرف ہو تو مبنی آلس ضم ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے مبنی اعلی ہوگا لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مارفا جب ہم نے کہا نا کہ منادا مفرت معرف ہو تو کی پھر کئی ساری صورتیں ہیں مختلف چیزوں سے معرفہ ہو سکتا ہے عالم کی وجہ سے دیگر چیزوں سے لیکن اگر یہ معارفا لام تعریف کی وجہ سے ہو تو پھر یا ہر فن اور لام تعریف والے درمیان میں فاصلہ لانا ضروری ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ لام بھی تعریف کے لیے یعنی مارفا بنانے کے لیے آتا ہے اور یا ہر فن یہ بھی کیا ہے مارفا بنانے کے لیے آتا ہے کسی اسم پر جب داخل ہو اس کو کیا کر دیتا ہے معرفہ بنا دیتا ہے تو یا اور علیف لام دونوں جب تعریف کے لیے آتے ہیں تو ان اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پر کیا ہے دو چیزیں تعریف کے لیے آ جائیں اس کو معرفہ بنانے کے لیے آ جائیں ان دونوں کے درمیان میں فصل لانے کے لیے اگر مرد کے لیے استعمال ہو رہا تو اوہ لے آتے ہیں اور اگر اور اور یعنی مادہ کے لیے اور منس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لیے اتوحا سے فصل کر دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں یا ائو ہر اور یا اتوحل مر اتو ٹھیک ہے یا او ہر اور یا اتوحل مر اتو یہاں تک دیکھیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ شاء جائیں کتاب میں اردو المادا چوتھی سورت جو ہے کہ جہاں پر فیل کو حضف کر دیا جاتا ہے وہ کس کی ہے وہ ہے منادا کی جی وہ اسم ہے کہ جس کو پکارا گیا ہو مدو پکارا گیا ہو بہار فرندا حرف فن, حر فن کے ذریعے سے لفظن لفظن یعنی حرف فن دا لفظ میں کلام کے اندر کیا ہو موجود ہو نحو یا ٹھیک ہے اے اللہ کے بندے یا اے اللہ عبد اللہ میں پکار رہا ہوں ادعو یہاں پر کیا ہے پھیل محلوف ہے میں پکارتا ہوں عبداللہ وحرف الندائی قائم مقام ادعو ادارف قائم مقام ہے نائب ہے خلیفہ ہے ادروکروف الدا ایک حمسۃ حروف کہ جن کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے وہ پانچ ہیں نمبر ایک شاہ ہے یہ دونوں میں مشترک ہے یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی منادا قریب کے لیے اور منادا قریب کے لیے بھی بندہ سامنے کھڑا ہو اس کو بھی آپ یاد کے ذریعے سے پکار سکتے ہیں اور اور اگر بندہ کیا ہو دور ہو تو تو بھی آپ اس کو یاد کے ذریعے سے پکار سکتے ہیں یہ مشترک ہے اور ایا اور حیا ٹھیک ہے ایا اور حیا یہ جو دو لفظ ہیں یہ منادا قریب کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں یعنی ایک بندہ اگر آپ کے قریب کھڑا ہے تو اس کے لیے آپ کیا ہے ایا یا استعمال کر سکتے ہیں اگر دور ہے تو اس کے لیے یا آپ ایا اور حیا استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد بقیہ تین ہیں ہے, آئی ہے آئی اور حمزہ مفتوحہ دو جو ہیں وکیہ دو ای اور حمزہ مفتوحہ یہ جو آتے ہیں یہ صرف منازع عائد کے لیے آتے ہیں دور ہوگا تو اس کے لیے صرف یہ دو استعمال ہو سکتے ہیں یہ قریب کے لیے استعمال نہیں ہوں گے تو سمجھ میں کیا آیا کہ ایا اور حیا دونوں قریب کے لیے ہیں اور ای اور حمزہ مفتوحا دور کے لیے ہے اور یا جو ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عائد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بات سمجھ یا دونوں میں مشترک ہے ایا اور حیا دو نمبر اور تین نمبر یہ قریب کے لیے ہیں اور چار نمبر اور پانچ نمبر جو ہیں ای اور حمزہ مفتوحہ یہ وعد کے لیے جی لفظ یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی کبھی کبھی ہر فیتا کو حزف کر دیا جاتا ہے وہ بھی کرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے جہاں پر معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے ارفن دا حضف ہے جیسے یوسف آرزان حاضر یوسف آپ اس سے کیا کیجئے اعراض کر لیجئے روح گردانی کیجئے ٹھیک ہے تو یا یوسف اب یہاں پر یوسف آرزان حاضر کیا کرینہ ہے یہاں پر یہ حرف دا کے حضف کا کرینہ یہ ہے کہ آپ اگر یا حرف نے کو نہیں مانو گے یہاں پر تسلیم نہیں کرو گے تو یوسف کو آپ مفتہ بنائیں گے یوسف کو مبتدا بنائیں گے آرز کو پھر آپ خبر بنائے حالانکہ آرز کیا ہے یہ امر ہے اور یہ جملہ انشاہی ہوتا ہے یہ تو خبر واقع نہیں ہوتا خبر اور انشاء میں فرق ہے تو امر تو کیا ہے جملہ انشاہی ہوتا ہے یہ تو خبر نہیں بن سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مبتدا خبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے یا محذوف ہے اور یا حرف ندا ہونا چاہیے یہاں پر اصل کیا ہے یا یوسف آرف انحاظ جی وقت یو حضف عرفا ابھی عرف کو حزف کر دیا جاتا ہے لفظی طور پر نحو یوسف آرف انحاظ جی وعلم ان اقسام ان جان لیجئے کہ منادا اعلی اقسام کئی اقسام پر ہے مفردن اگر مفرد اگر مفرت مارف ہوف ہے تو یہ مبنی ہوگا علامت رفا پر اور جیسے کہ ضمہ و اور اسی کی طرح کی دوسری چیزیں مطلب الف اور جلو یہ بالکل مفرد کی مثالیں ہیں یہ اور جمع کی مثالیں ہیں آپ پریشان نہ ہوں کہ معرفہ مبنی زم ہوتا ہے یہ تو مفرد نہیں یا نے بھی مثال دے دی اور یا جئیید بھی مثال دے دی اس کا جواب آپ دیں جی رول نمبر پانچ تین جواب دیجئے اس کا کوئی یہ کیا بات ہوئی جی لیں. کیوں نہیں پتا ابھی میں نے بتایا نا کہ مفرد سے مراد کیا ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو پاگل مفرد سے مراد کیا ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو یہاں پر مضاف یا مشابہ مضاف تو نہیں ہے نا تو یہ ہے مفرد سے مراد جی منادع کی کئی ساری اقسام ہیں مفرتن معرف علا علامت رف یہ مبنی ہوگا علامت رفع پر کس ذمت جیسے مفرت کے اندر ضمہ ہوگا اور تسنیا کے اندر علیف ہوگا اور جمع کے اندر کیا ہوگا واؤ ہوگا کس ذمت و اور اس کی مثالوں کی طرح اور اس کے اشباہ کی طرح وہ کیا ہیں علیف اور واو ہیں جیسے یا زیدو و یا رجولو یہ بالکل مفرد کی مثال ہے اور یا زئی دان یا رجول یا دو یا, یا رجولو یہ جی ضمہ کی مثال ہے تو یا یادانہ یہ علیف کی مثال ہے و یا یہ کیا ہے وہ کی مثال ہے تو مفرت مارفا مبنی آلس ضم ٹھیک جب بھی منازع مفرد ہوگا یعنی جب بھی منازع مفرد اس طرح ہوگا یعنی وہ مضاف جب بھی کوئی منادہ ہو لیکن وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو وہ کیا ہوگا مبنی آلس ضم ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ یہ نمبر دو ویوفیلامتی اور منادا مجرور ہوگا لام استغاثہ کی وجہ سے لام استغاثہ کیا میں نے آپ کو بتا دیا جیسے اچھا ویوف تح بحاق کے علیفا اور مفتوح ہوگا منادع الحا کے اس کے ساتھ علیف کے مل جانے کی وجہ سے الحق يلحق الحق الحاق مل جانا تو الحاق علی اس کے ساتھ علی علی مل جانے کی وجہ سے جی. منادا नंबर ہوگا ان کا نام جب کیا ہے وہ منادا مزاف ہو نہ جیسے کہ یا عبد اللہ اب آبد مضافے ہے نا اور یہ منادع ہے او مشابہن یا بالمزافے یا منادا مشابہ نحو یا بال مذاف یہ پہاڑ سے ظاہر ہونے والے او نکرتن غیر معین یا منادا نکرہ غیر معینہ ہو نکرہ ہو اور غیر معین ہو یعنی اس کی تعین کہیں سے نہ ہو فقول جیسے اندھے آدمی کا یہ کہنا یہ رجول خوش پہ آدمی پکڑ میرا ہاتھ. آدمی متعین نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ منادا کی اقسام ہے نمبر ایک منادا مفرت مارف ہو تو مبنی زم نمبر دو منادا بلعغصہ بجرور نمبر تین منادہ مستقبل علی مفتو اور بکیہ تین صورتیں منادا منسوخ کی ہیں نمبر ایک منادا مذاف ہو نمبر دو منادا مشابہ بالمضاف ہو نمبر تین منادا نکرا غیر معینہ ہو تو ان تین صورتوں میں منادا منصوب ہوگا آخری بات کا نام عرف اگر منادع معرفہ ہو لیکن معرف باللام کے معرفہ ہو لیکن لام کی وجہ سے لام تعریف کی وجہ سے تو قیلہ کہا جائے گا یا ائو الرجل رجولو بھیا ائت مر اتو یوں کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ دو حرف تعریف کا ایک ہیم پر آ جانا منع ہے تو لہٰذا پھر یاد کے درمیان اور علیف لام کے درمیان فصل لائیں گے اوہا اور اتوحا کے ذریعے سے مرد کے لیے اوہا اور عورت کے لیے اتوحا تو ان کا نام عرف عمل اگر معرفہ معرف باللام ہو تو قیلہ کہا جائے گا یا اوہرو بھیا یا مر اتو جی آج کا سبق آپ اتنا سہ ہے کہ منادا کس کو بولتے ہیں وہی ہے جی رول نمبر تین پانچ اچھے طریقے سے समझ में سمجھ میں آیا ہے جی رول نمبر پانچ ٹھیک ہے پھر بھی دیکھ لیجیے گا پھر بھی کوئی کمی پتہ کو ہی ہوئی تو ان شاء اللہ کل پھر اس کو دیکھ لیں گے عبادت پڑنے کی اب ضرورت تو نہیں ہے جیج ٹھیک اللہ تبارک و تعالی تب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ودھات اور مصنوعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم